مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان کا باب ہے انتیسویں فصل ہے قاضی اعظم رحمۃ اللہ ترآے اس فصل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں اس فصل میں بنیادی اعتبار سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیگر انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام کے مقابلے میں کثرت کے اعتبار سے اور وضاحت اور ظہور کے اعتبار سے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کے معجزات جو ہیں دیگر انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام کے مقابلے میں زیادہ واضح اور زیادہ مشہور ہیں اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں فصل في ان معجزات نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اظہروا من سائر معجزات الرسل قال القاضی اب الفضل قد اتینا في هذا الباب علی نکت من معجزاتی ہی واضحہ وجمل من علامات نبوتہی مقنعہ في واحد منها الكفاية والغنية وتركنا الكثير سبا ذكرنا واقتصرنا من الأحاديث التوالي على عين الغرب وفص المقصد ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يصيرا من غريبه مما ذكره مشاهر الأئمة وحذفنا الإثناد في جمهورها طلبا للاختصار و بہ حسبی ھذا الباب لو تقصیا ان یكون دیوانا جامعاً تمیلوا علی مجلدات عدید یعنی قاضی از کے رحمۃ اللہ ترنہ اورن کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے 28 فصلوں کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے معجزات بیان کی ہے تو ان میں جن چیزوں کو ہم نے بیان کیا ہے یہ ان معجزات کے مقابلے میں بہت تھوڑے جو ہم نے چھوڑ دیے یعنی اتنے سارے جو معجزات بیان کیے ہیں یہ تھوڑے سے بیان کیے ہیں ورنہ اکثر ہم نے چھوڑ دیے ہیں اور جو معجزات ہم نے بیان کیے جو حضور علیہ السط اسلام کی نبوت کی علامات بیان کی ہیں تو ان میں بھی بڑی بڑی احادیث میں سے مقصودی بات کو لیا ہے لمبی لمبی احادیث پوری پوری بیان نہیں کی ان میں سے مقصودی بات کو جو مقصود تھا ہمارا اس کو لے لیا ہے جو بیان کرنا مقصود تھا وہ بیان کر دیا باقی دیگر چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی وہ مشہور حدیث ذکر کی ہیں مشہور حدیث سے ذکر کی ہیں غریب حدیث سے ذکر نہیں کی اور اگر غریب حدیث سے ہم نے ذکر کی بھی ہیں تو وہ وہ ہیں کہ جن کو مشہور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے تو مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے معجزات بک ہیں اتنے سارے معجزات بیان کرنے کے بعد بھی قاضی اعظم رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ تھوڑے ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں اکثر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے اگر ہم ان میں سے ہر ایک کے اوپر گفتگو کریں اور اس کو تفصیل کے ساتھ لے کر آئے تو مجل عید بڑی بڑی جلدیں اس کے اوپر جمع ہو جائیں گی یہ ویسے ہی ہے جیسے امام اہل سنت رشمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت تجلیہ یقین لکھی تو آپ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سید المرسلین ہونے پر دلیر ذکر کی ہیں تو ارشاد فرمایا کہ میں نے شیخین کے یعنی حضرت بب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے فضائل کے اوپر نوے اجزا لکھے تھے ایک ایک جز بڑے بڑے بیس صفات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے تو اتنے صفات میں نے لکھے نوے جسالے لکھے ایک طرح سے پھر اس کو میں نے مختصر کر دیا تو وہ شیخین کے فضائل تھے کہ جس میں نبے جو ہے وہ جز بن گئے نوے اجزا بن گئے نوے حصے بن گئے یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات ہیں کہ جن کی کوئی حادی نہیں ہے شیخین کی کمالات کی حد ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں سمندر کا ایک قطرہ ہے تو جب اس قطرے کی شان یہ ہے کہ نوے اجزا بن جائیں تو پھر سمندر کو بیان کرنے میں کتنی جلدے چاہیے ہوں گے تو یہی کاضیاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے بیان کر دیا اختصار کے ساتھ اگر اس کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو کئی کئی جلدے اس کے اوپر تیار ہو جائیں گی آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ سنا اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے معجزات کو انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات پر دو طرح سے ترجیح حاصلے دو طرح سے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سے بڑھ کر رہے ہیں فرماتے ہیں وہ معجزات نبی گنا اظہر من سائذ معجزات الرسل ببوجین احدھما کثرتھا و انه لم یؤت نبی گن معجزتا الا و عند نبی گنا مثلھا أو ما هو أبلغ منها وقد نبه الناس على ذلك فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الأنبياء تقف على ذلك إن شاء الله تعالى وأما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله معجز وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعد أئمة المحققين سورة إنا أعطينا كالكوثر أو آية في قدرها وذهب بعدهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة وزاد آخرون إلى أن كل جملة منتظمة منه معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى مسلی اکلحدہ ما ما تحقیق یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو موجزات ہیں وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے موجزات کے مقابلے میں دو طرح سے بڑھ کر ہیں نمبر ایک کسرت کے اعتبار سے نمبر ایک کسرت کے اعتبار سے کہ انبیاء کرام الحمد السلاۃ کو جو بھی معجزات دیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر دیا گیا جتنے بھی انبیاء کرام علیہ وسلم کو معجوزے ملے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی معوجہ دیا گیا یا پھر اس سے بڑھ کر دیا گیا قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ پچھلی فصلوں کے اندر جو ہم نے حضور علیہ وسلاۃ اسلام کے معجوزات بیان کیے ہیں اس پر غور و فکر کر لو اور دیگر انبیاء کرام علیہ اسلام کے جو موجوزے ذکر کیے ہیں اس کے ساتھ ان کو ملا دو تو یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی پھر ایک دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معوزے ایک اعتبار سے حد سے باہر ایک اعتبار سے حد سے باہر ہیں بعض علماء نے اگرچہ کہ تین ہزار سے زیادہ معجزے بیان کیے لیکن وہ معوزے بیان کیے جو قرآن کے علاوہ ہے جو قرآن کے علاوہ ہے اگر قرآن کے اوپر غور کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ دیا گیا آپ کی نبوت پر دلیل کے طور پر دیا گیا تو یہ قرآن اس قدر بڑا معجوزہ ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو جگہ بجگہ جگہ اس بات کا چیلنج دیا کہ اس قرآن کی مثل تم کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ ایک سورت بنا کے لے آؤ تو قرآن کی ہر ہر سورت یہ اپنے اپنے مقام پر مجزہ ہے ہر صورت اپنے مقام پر مجزہ ہے اور محققین کا قول یہ ہے کہ سب سے جو چھوٹی سورت ہے وہ سورت کوسر ہے سب سے مختصر سورت ال ہے یہ محققین فرماتے ہیں جو صحیح قول ہے کہ سورت الکوثر اور اس کی مثل کوئی بھی آیت اتنی بڑی آیت کہ جو سورت کوسر کے برابر ہے سورت قوثر کے برابر ہے اور مثال کے طور پہ آیت القرسی ہے یہ الفاظ کے اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے سورت القوثر سے بڑی ہے یہ ایک ہی آیت لیکن مقدار کے اعتبار سے سورت القوثر سے بڑی ہے یا دوسری آیت ہے کہ جو مقدار میں سورت الکوثر کے برابر ہے سورت القوثر میں آگے بیان کر رہے ہیں کہ دس کلیم سورت القوثر میں دس کلیمے ہیں تو دس کلیموں پر مشتمل قرآن کی جو بھی آیت ہے وہ سورت القصر کی کیا ہوئی برابر ہوئی تو قاضی از مالکی رحمت اللہ ہی تلالے فرماتے ہیں کہ محققین کا صحیح قول یہ ہے کہ سورت القوثر اور اس کے برابر ہر آیت یہ معجوزہ ہے یہ معجوزہ ہے اگرچہ کہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی ہر ہر آیت معجوزہ ہے ہر ہر آیت قرآن کی ہر آیت موجو اور بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ہر جملہ معجزہ ہے چاہے ایک کلیمہ ہو چاہے دو کلیمے ہوں ایک کلیم میں مشتمل آیت ہو دو کلیمات پر مشتمل آیت ہو ہر ایک معجوزہ ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی جو سب سے مختصر صورت ہے سورت القوثر یا سورت القوثر کے برابر جو آیت ہے وہ یہ معجزہ ہے اب قاضی اعظمال کی رحمتہ اللہ کرنے ہی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں محققین کے مطابق ستہتر ہزار سے زیادہ کلمات ہیں ستتر ہزار سے زیادہ جنہوں نے گنے تو انہوں نے ستہتر ہزار سے زیادہ اس کے اندر کلمات بیان کیے ہیں اور بعض علماء نے ستہتر ہزار نو سو چونتیس اس کے اندر بیان کیے ستہتر ہزار نو سو چونتیس اب سب سے مختصر صورت سورت, سورت القوسر کے اندر کتنے کلیمے ہیں دس اس کے برابر اگر ہم قرآن کی قرآن کے ان کلمات کو تقسیم کریں ستر ہزار کے اعتبار سے دس دس کلمات پر ایک آیت کو لے کر آئیں تو یہ سات ہزار آیتیں بنے گی یعنی دس دس کلمات کے اعتبار سے اگرچہ اس میں بعض آیتیں بہت بڑی اور بعض آیتیں بہت چھوٹی ہیں لیکن اگر دس دس کلمات کو مانے تو سات ہزار سے زیادہ جو ہے وہ آیتیں بن جائیں گی اتنی مقدار بن جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کے اندر کم از کم سات ہزار معجزات ہیں کہ ہر دس کریمے کے اوپر جو ہے وہ ایک معجوزہ موجود ہے ان سے کلام موجود ہے ان کو چیلنج موجود ہے کہ اتنی مقدار کے اوپر تم ہی کوئی آیت بنا کے لے تم ہی کوئی صورت بنا کر لے آؤ لیکن وہ نہیں لا سکے اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے ان کو آجز کر دیا اور معجزہ آجز کرنے والا ہوتا ہے تو قاضی اعظم کی رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں کہ اس تقسیم کاری کو لے کر چلیں گے کہ سورت القصر یا اس کے برابر کوئی آیت یہ معجزہ ہے تو اس اعتبار سے ستہتر ہزار جو کلمات ہیں ستتر ہزار کلیمات اس کو جب آپ تقسیم کریں گے تو کم از کم سات ہزار معجوزے بنیں گے سات ہزار معجزے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گئے صرف کلمات کے اعتبار سے پھر پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ قرآن پاک الگ الگ اعتبار سے معجوزہ ہے مختلف اس کی معجوزے کی صورت بنتی ہیں ایک تو جملوں کا استعمال کہ حروف ایک ہی طرح کے ہیں جن حروف سے عرب والے کلام کرتے ہیں وہی قرآن پاک کے اندر حروف ہیں لیکن اس کے باوجود جو قرآن پاک کے اندر حروف کی ترتیب ہے جس طریقے سے کلام کو مرتب کیا گیا ہے ایک دوسرے سے کلیمے ملے ہوئے ہیں ایسے کلام کے اوپر عرب والے قادر نہیں ہیں ایسے کلام کے اوپر عرب والے قادر نہیں تو قرآن ایک تو اپنی فصاحت کے اعتبار سے کیا ہوا معجزہ ہوا کہ ایسے کلیمے لے کر آنا کہ جس کے اوپر دوسرا کوئی قادر ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد کلیمے تو بہت اچھے ہیں کلمات کا اچھا ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کی کلیمیں موقع محل کے مطابق بھی ہیں یہ کلام موقع محل کے مطابق بھی ہے کہ کس مقام پہ کس طرح کا کلام کرنا ہے اس کو بلاغت کہا جاتا ہے اس کو بلاغت کہا جاتا ہے تو قرآن پاک اس اعتبار سے بھی موجوزہ ہے تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ سات ہزار کی جگہ چودہ ہزار ہو گئے کہ فصاحت کے اعتبار سے سات ہزار کلیمات کیا ہوئے سات ہزار آیتیں کیا ہوئیں موجوزہ ہوئیں اور اس کو دگنا کر دیں تو یہ چودہ ہزار ہو گئی پھر اس کے بعد معجزات فقط کلمات کے اعتبار سے نہیں ہے فسا تو بلاغت کے اعتبار سے نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان شمیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کی خبریں بیان فرمائی ہیں جن چیزوں کی خبریں دیں یہ اپنی جگہ پر الگ معجزہ ہے غیب کی جو خبریں اس کے اندر بیان کی گئی تو ہر آیت ایک طرح سے الگ الگ معجزہ ہے خبر دینے کے اعتبار سے الگ الگ موجوزہ تو یہ سات ہزار مزید پلس کر لیں اکیس ہزار ہو گئے اس طرح پیچھے تقریباً دس وجوہات بیان کی تھی قرآن کے موجوزہ ہونے کی دس وجوہات بیان کی تھی اور یہ نہیں کہ فقط دس ہی ہیں بلکہ اور بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ وجوہات موجود ہیں اور بہت سارے ذریعے موجود ہیں کہ جن کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک موجزہ ہے تو آپ ملاتے چلے جائیں گے تو نتیجہ ہی نکلے گا کہ یہ لاکھوں تک پہنچ جائیں گے تو صرف قرآن پاک جو ہے وہ کیا ہے ایسا معجوہ ہے کہ جس کو شماری نہیں کیا جا سکتا تو اتنے زیادہ معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور اس کے علاوہ اگر آپ احادیث طیبہ میں موجود معجزات کو ملائیں شک الکمر کے معجوزے کو معراج کے معجوزے کو درختوں والے معجزے جانوروں والے معجوزے پانی کے معجوے تعام کے معجزے جو پیچھے تمام کے تمام گزرے ہیں ان تمام کو ملاتے چلے جائیں تو بہت بڑی تعداد بن جائے گی معجزات تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیگر تمام انبیاء کرام رام علیہ وسلم سے بہت زیادہ بڑھ کر رہے ہیں. یہ پہلی وجہ ہے قاضی ازمال کی رحمت اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَإذا كان فتحز ارآنسبتی سم اعجاز کما تقدم ابی بلاغتی ہی و طریقی نظم ہی فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان فتضاعف العدد من هذا الوجه ثم فيه وجوه عجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التذيئة الخبر عن أشياء من الغيب كل خبر منها بنفسه معجز فيتضاعف العدد كرة أخرى ثم وجوه العجاز الأخر التي ذكرناها توجب تضعيفة هذا في حق القرآن فذا يكاد ياخذ العدد معجزاته ولا يحبل حصر البراهين ثم الاحاديث الوارده والاخبار الصادره عنه عليه السلام في هذه الابواب وعما دل على امرهم مما اشرنا الى جمله تبلغ نحوا من هذا एक वजह तो دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ دیگر انبیاء کرام علیہ وسلام کے معجزات کے مقابلے میں بالکل واضح اور باقی رہنے والا ہے حضور علیہ السلاط کے معجزات دیگر کے مقابلے میں بالکل واضح ہیں اور آپ کا ایک معجوزہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں قاضی اعظمال رشمۃ اللہ تلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں کیسے واضح ہیں کہ حضور علیہط اسلام کے معجوزے کیفیت کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر ہیں کہ موسا علیہ السلاط کے زمانے کے اندر جو علم تھا وہ جادو کا علم بہت بڑھ کر تھا یعنی انبیاء کرام علیہ اسلام کو ان کے اپنے زمانے کے افراد کے اعتبار سے مجزات دیے گئے جیسا اس زمانے کا تقاضا تھا اس زمانے کے اعتبار سے ان کو مجزات دیے گئے موسا علیہ السلاط اسلام کے زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا لوگ جادو کی طرف بڑے مائل ہوا کرتے تھے اور جو اس فن کے اندر ماہر ہوا کرتا تھا وہ آ ان کے زمانے کے اندر بہت بڑا عالم کے لایا کرتا تھا بہت بڑا آدمی کے لایا کرتا تھا تو موسا علیہ السلاط اسلام کو جو معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ ایسا اطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے جادوگروں کو بے بس کر دیا کہ وہ جس طرح کے جادو لے کر آئے کہ انہوں نے رسیہ پھینکی جو سانپ محسوس ہونے لگے سانپ نظر آنے لگے تو موسا علیہ السلاط اسلام کو اصا کا معجزہ دے دیا گیا کہ آپ نے اصا کے ذریعے ان کے تمام کے تمام سانپوں کو ڈھیر کر دیا موسیٰ علیہ اسلاۃ کے زمانے میں سہر جادو عروج پر تھا تو ان کو اسی اعتبار سے موجوزہ دیا گیا کہ یہ جادوگروں کو نیچا دکھا دے سیدنا طور علیہ نبینا و علی السلام کے دور کے اندر جو عروج تھا وہ طب کو تھا جو ڈاکٹریت ہے میڈیکل سائنس ہے وہ بہت عروج پر تھی تو عیسا علیہ نبینا و علی السلام کو ایسے معجوزے دیے گئے کہ وہ آجیز آ گئے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی ایسا علاج نہیں تھا کہ مردوں کو زندہ کر سکے اللہ تعالی نے عیسال کو مردوں کو زندہ کرنے کا مجزہ تا فرمایا کسی کے پاس بھی ایسا مجزہ نہیں تھا کہ مادر سات اندھوں کو بغیر دوائی کے شفا دے دے کوڑ کے مرض والوں کو ہاتھ لگا کر شفا دے دے کسی کے پاس ایسا علاج نہیں تھا اللہ تبارک وطر نے عیس آل سات استعم مجزہ موضوعہ تا فرمائے کا مردوں کو زندہ کر دیتے بغیر دوا دیے آپ اندھوں کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے جو کوڑ والے تھے برس والے تھے ان کو آپ شفا دے دیا کرتے تھے تو اس سے یہ لوگ آجز آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب چار چیزوں کے ماہر تھے چار چیزوں کے ماہر تھے نمبر ایک زبان کی فصاحت جس پر تفسیری کلام پیچھے گزر چکا ہے کہ زبان کے اعتبار سے یہ اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا کہا کرتے تھے اجمی کہا کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ دیگر جو ہے وہ گونگے ہیں اور ان کو پتہ چلتا کہ دنیا کے دوسرے کنارے پر اگر کوئی ان کا مقابل زبان کے اعتبار سے موجود ہے تو یہ اس سے مقابلے کے لیے پہنچ جاتے یعنی دور دور کا سفر اختیار کرتے زبان کے اعتبار سے کوئی ان کے نزدیک جو کمپرومائز نہیں تھا یہ سب سے اپنے آپ کو افضل جانا کرتے تو زبان کے اندر بڑی مہارت تھی دوسرا خبریں دینا کہ پچھلے زمانوں کی خبریں پچھلے واقعات کو بیان کرنا اس کے اندر بڑی مہارت حاصل کیا کرتے تھے نسب کا علم حاصل کیا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے ان کے سامنے علم کو بیان کرے تیسرا شعر تھا کہانت یعنی اندازے کے ذریعے یا شیاتی سے جنات سے باتیں سن کر غیب کی خبریں دینا اور یہ غیب کی خبریں ان کی جو ہے وہ درست نہیں ہوا کرتی تھی کبھی ایک مرتبہ ٹھیک ہو گئی تو دس مرتبہ غلط ہوا کرتی تھی ان چار چیزوں کے اندر یہ اپنے زمانے میں بڑے ماہر تھے زبان کی فصحات کے اندر اشعار کے اندر خبر کے اندر اور کہانت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ دیگر معجزات جو آپ نے دکھائے چاند کے دو ٹکڑے کیے سورج کو آپ نے پھیر دیا آپ کی انگلوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے حضرت استاد اسلام کے اشارے پر درخت چلتے ہوئے آگئے ان مجزات سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسات اسلام کو قرآن کا موجزہ عطا فرمایا یہ قرآن کا معجوزہ ایسا ہے کہ جس نے ان کی چاروں کی چاروں چیزوں سے ان کو عاجز کر دیا زبان کی فصاحت تو جب قرآن مجید فرقان حمید ان کے سامنے پڑا جاتا تو چاہے کیسا ہی سخت کافر ہوا کرتا تھا تسلیم کیے بغیر اس کو چارہ نہیں دیتا تھا کہ اس کی مثل لانے سے ہم آجز ہیں ایسے کلام کو ہم نہیں لا سکتے تو جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو قرآن فرمایا تھا کفار اس کی مثل لانے سے عزج ہو گئے جہاں تک رہا خبروں کا معاملہ یا کہانت کا معاملہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں بیان کی وہ وہ خبریں بیان کی وہ باتیں بیان کی کہ اہل عرب لمبا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد طویل عرصہ گزارنے کے بعد بھی ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر پاتے تھے بہت عرصہ گزارتے تو ان میں سے کچھ باتیں ملتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے آنے والی باتوں کی خبریں دی پچھلی ممتوں کی خبریں دی جو یہ لوگ بیان نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ اس سے آجز تھے اسی طرح رہا کہانت کا معاملہ یعنی اندازوں کے ذریعے یا جنات سے سن کر شیاتی سے سن کر غیب کی خبریں دینا تو حضور علیہ السلاط اسلام نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ کہانت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور آپ علیہ اصلاط اسلام کی بیسط سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جنات جو ہے شیاتین یا آسمان کے پاس جاتے اور فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے کہ مستقبل میں کیا معاملات ہونے والے ہیں تو وہ سن کر آتے اور آ کے نجوموں کو وہ باتیں بتا دیتے کاہینوں کو یہ باتیں بتا دیتے تو وہ اس میں سے دس باتیں اپنی طرف سے ملا کر آگے بیان کر دیتے ٹھیک ہے حضور علیہ اصلاط اسلام نے اول تو اس کی تردید فرما دی کہ جس انداز میں آپ کی احادی سے طیبہ ہیں تو اس کو آپ نے باتی قرار دیا ہوتا یہی یہ ہے کہ جو کاہین ہوتا ہے جو نجومی ہوتا ہے وہ گیارہ باتیں بتاتا ہے تو اس میں سے دس غلط ہوتی ہیں ایک کبھی کبھی اندازن یہ ٹھیک ہو جاتی ہے حضور علیہ نے جو مستقبل کی خبریں بیان کی وہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھیں اور جیسا آپ نے بیان کیا ویسا ہی واقع بھی ہوا ٹھیک ہے تو آپ علیہ اصلاط کو جو قرآن کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا گیا اس نے ان تمام کو اس بات سے کیا کر دیا آجز کر دیا نہ وہ زبان کے اعتبار سے مقابلہ کر سکے نہ اخبار کے اعتبار سے مقابلہ کر سکے کسی طریقے سے بھی حضرت اصلاح اسلام کے قرآن مجید فرقان شمید کے معجزے کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکے پھر قرآن کا جو معجوزہ ہے وہ کمال یہ ہے کہ امبیا کراملاسلام کے معجزات یہ ان کے زمانے میں ان کے معجزہ دکھانے کے ساتھ ہی باقی رہے جس وقت معجزہ دکھایا بعض کے معجزات تو اسی وقت پورے ہو گئے اس کے بعد وہ معجزہ باقی نہ رہا اور بعض کے جو معجزے تھے وہ ان کی زندگی میں باقی رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا یہ عظیم معجوہ یعنی قرآن مجید فرقان شمید یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا کبھی <سؤال> ختم نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے قرآن مجید فرقان شمید کا معجوزہ یہ دیگر امبیائی رام علیہ اسلام کے معجوزے سے بڑھ کر کے اعتبار سے بھی ہے اور اس اعتبار سے کی ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے قاضی ازمان کی رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں معجزات <سؤال> رسری كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه فلما كان زمن موسى غاية علم أهل الصحر معيس إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل صحرهم وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهل فجاءهم امر لا يقدرون عليه واتاهم ما لم يحتسبوه من احياء الميت وابراء الاكمه والابرص دون معالجه ولا طبن وهكذا سائر معجزات الانبياء ثم ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وجملة معارف العرب وعلومها اربعه البلاغه والشعر والخبر والجهانه فانزل عليه القران لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه ولا علموا في في أسالب الأوزان منهجة ومن الأخبار عن الكبائن والحباجس والأسرار والمخبآت والضمائر فتوجد على ما كانت ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه وإن كان عاد العدو فأبطل الكهانة التي تسبق مرة وتكذب عشرا ثم اشتثها من أصلها برجم الشهبي ورصد النجوم وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعض على الوجوه التي بسطناها وبين المعجزة فيها ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن, القرآن ثابتة إلى يوم القيامة لِكُلِّ لَا يخفى وجوه ذلك مَن نظر وَتَأمَّلَ یعنی حضور حضورت اسلام کو جو قرآن کا معجزہ دیا گیا اس میں خبریں جو بیان کی گئی ہیں ایک تو ماضی کی خبریں بیان کی گئیں کہ امم سابقہ کے قصے بیان کیے گئے انبیاء کرام ارحم اصلاۃ اسلام کے واقعات بیان کیے گئے وہ امتیں کے جو تباہ و برباد کر دی گئیں وہ قومیں جو تباہ و برباد کر دی گئیں ان کے جس طرح کے واقعات بیان کیے گئے اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی اس علم کو حاصل کرنے کے اندر گزار دے وہ نیٹ کا دور نہیں تھا کہ سرچ کیا اور ساری چیزیں سامنے آ گئی ایک ایک بات کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا دور دور جانا پڑتا تھا تو اب اگر اس زمانے کے اندر کوئی ساری کے ساری زندگی اپنے اس کام کے اندر لگا دیتا تو ان باتوں میں سے تھوڑا ملتا عیسائی کے قصے معلوم کرنے ہیں تو جانا پڑتا عیسائیوں کے قصوں کے, کے, کے, کے لیے ان کے علاقوں میں جانا پڑتا دیگر امتوں کے قصے معلوم کرنے کے لیے قریب قریب کے جو لوگ اس علم کو جاننے والے لوگ تھے ان کے پاس جانا پڑتا پھر بھی کیا ہوتا اس کا تھوڑا حاصل ہوتا لیکن نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ نوح علیہ اسلام کے حضرت حد علیہ السلاۃ اسلام کے صالح علیہ السلاۃ والسلام کے لط علیہ السلاۃ والسلام کے موسا علیہ السلاۃ اسلام کے عیسیٰ علیہ السلاۃ اسلام کے قصوں کو بیان کیا وہ آپ نے بغیر کوئی علم حاصل کیے بیان کیا کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا تو قرآن مجید فرقان شمید اس اعتبار سے بھی یہ معجوہ ہے کہ وہ اپنی خبروں کے اندر عروش کا دعویٰ کیا کرتے تھے کیا ہم خبریں بیان کرنے کے اندر واقعات کو جاننے کے اندر بہت مہارت رکھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن بیان کیا اس نے ان کی اس بات کو بھی ان سے آجز کر دیا وہ اس کی مثل لانے کے لائک نہیں تھے اس کی مثل لا نہیں سکتے تھے پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کیونکہ باقی رہنے والا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ایک چیز ہوتی ہے علم القین علم اليقین علم, علم بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا ہونا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہونا اس کا ہمیں کیا ہے علم ہے ایک ایک چیز ہوتی القین یعنی آنکھ سے اس چیز کو دیکھ لینا مشاہدہ اس چیز کا کر لینا تو جس طرح عین القین کے ذریعے بندے کو علم اور توانیت حاصل ہوتی ہے وہ علم القین سے بڑھ کر ہوتی ہے اگرچہ کہ علم الیقین یقین کے ذریعے بھی تمانیت اور حقانیت حاصل ہوتی ہے لیکن عین الیقین کے ذریعے اس سے بڑھ کر ہوتی ہے حضور علیہ السلاط اسلام پر جو قرآن نازل ہوا اس نے آنے والی باتوں کی خبریں دیں آنے والی باتوں کی خبریں دی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر آنے والے واقعات کی خبریں دیں کہ آنے والے وقت کے اندر اس اس طرح ہوگا جنہوں نے سنا ان کو کیا حاصل ہوا علم القین حاصل ہوا کمانیت حاصل ہوئی حقانیت حاصل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جس طرح اس سے علم الیقین حاصل ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے عین الیقین بھی حاصل ہوتا جا رہا ہے حضور ع. علیہ السلاق اسلام کی اخبار آپ کی باتیں بیان کرنا اس سے جس طرح علم الیقین حاصل ہوا جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے جو باتیں ارشاد فرمائی اسی کے مطابق معاملات پیش آ رہے جو ارشاد فرمایا اسی کے مطابق معاملات پیش آتے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے عین الیقین یہ حاصل ہوتا ہے تو قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جو علم الیقین سے عین الیقین کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہر زمانے کے اندر جو لوگ آتے جائیں گے اس کے ذریعے سے یقین حاصل کرتے چلے جائیں گے یہ قران کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ فرماتے ہیں اذا ما اخبر به من الغيوب على هذه السبيل فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان وليس الخبر كالعيان كما قيل وللمشاهدة زيادة في اللقين والنفس أشد تمانية إلى عن اللقين منها إلى علم اللقين وإن كان كل عندها حقا وسائل معجزات الرسل انقردت بانقراضهم وعدمت بعدم ذباتها ومعجزة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع وآياته تتددد ولا تدمحل ولهذا أشار عليه السلام بقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد أبو علي قال حدثنا القاضي أبو الوليد قال حدثنا أبو ذر قال حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا الفرابري قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد العزيز زبن عبد الله قال حدثنا ليس عن سعيد عن أبيه عن أبي هريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا جوم القيامة هذا معنى الحديث عند بعضهم وهو الظاهر والصحيح انشاء اللہ تعالی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن کی صورت میں موجزہ عطا فرمایا گیا یہ وہ موجزہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس پر جب غور و فکر کریں گے تو اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اس پر ایمان لے کر آئیں انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کے موجزات ان کے زمانے میں ہی ان کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا یہ باقی ہے ان کے زمانے میں جو ایمان لائے وہ ان پر ایمان لائے لیکن حضور علیہ اصلاط اسلام کے اس معجزے پر جو لوگ غور کرتے رہیں گے وہ ایمان لاتے رہیں گے اس طرح ایمان والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی حقیقی ایمان والوں کی تعداد یہ بڑھتی رہے گی تو حضور علیہ الصلاط اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام رام علیہ الصلاط اسلام میں سے جو بھی نبی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کو دیکھ کر انسان کو ایمان لانا ہی چاہیے یعنی جو آپ نے انبیاء کرام علی مسلام نے معجزے دکھائے ان معجزات کو دیکھ کر ان امبیائی کرام علی مسلاۃ اسلام کی حقانیت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس پر ایمان لانا ہی چاہیے اب جو لایا وہ خوشبخت ہے جو نہیں لایا وہ بدمخ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حضر اللہ کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے واہی عطا فرمائی یعنی قرآن عطا فرمایا جو میری طرف واہ کیا ہے پھر ارشاد فرماتے ہیں ارجو ان تاب یوم القیامت مجھے اس بات کی امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے آل آل آل وہ کیوں ہوں گے اس لیے کہ جو مجوزہ قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے ہر زمانے کے لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان لاتے رہیں گے لاتے رہیں گے لاتے رہیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے بڑھ کر ہوگی اس حدیث پاک کا جو معنی ہے وہ قاضی اعظم کی رحمت اللہ تر بیان فرماتے ہیں یہی سب سے زیادہ واضح ہے اور جو تفصیل جو تقریر ہم نے بیان کی ہے قرآن کے موجزہ ہونے کی یہی سب سے صحیح ہے یہی سب سے صحیح ہے اس کے بعد تین تفصیلیں مزید بیان کی ہیں قرآن کے مجزہ ہونے کی جس میں سے بعض پیچھے گزر چکی ہیں اور قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی اس تفصیل سے مطمئن نہیں اس تفصیل سے مطمئن نہیں ہے اس کے کمزور ہونے کا آپ نے اشارہ کیا ہے قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی کی جو کتاب کتاب و شفاف اس کا ابتدا کے اندر قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی نے جو مقصود بیان کیا اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے اشفا ب تاریخی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کہ حضور علیہ وسلم کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی پہچان کروا کر تاریخ کا مطلب پہچان کروانا پہچان کروانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے حقوق کی تعریف کروا کر شفا حاصل کرنا اس کتاب کا مقصد کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے حقوق کو پہچانے اور پہچاننے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے حقوق کو بجا لائیں جب بجا لائیں گے تو اللہ تبارک و اس کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرمائے گا آپ کی جو کتاب ہے وہ حقیقت کتاب شفاہ ہے کہ اس کے جیسے اور بہت سارے فضائل ہیں بہت سارے کمالات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کتاب سے جو سب سے بڑھ کر بات حاصل ہوتی ہے جس کو قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی نے خود بیان کیا ہے کہ اس کتاب کا مقصد ہمارا حضور علیہ السلاطا اسلام کی نبوت و رسالت کو ثابت کرنا نہیں ہے یعنی غیر مسلموں کے سامنے اس بات کو واضح کرنا نہیں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلاط اسلام کی نبوت و رسالت پر دلائل کیا کیا ہے اس کا موضوع الگ ہے وہ کتابیں ہی الگ ہیں کہ جس میں یہ بحث کی جاتی ہے آپ نے جو اس کتاب کا مقصد درمیان کتاب میں بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ ہمارا اس کتاب سے مقصود اہل ایمان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زیادہ کرنا اس کتاب سے مقصد کیا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام کے ماننے والوں کے دل میں حضور عصلاسلام کی محبت مزید بڑے اور انتہائی تفصیل کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ قاضی آز مالکی رحمت اللہ تعالی نے جو اب تک فصول بیان کی جو ابواب بیان کیے اس کے اندر اس بات کو ثابت کیا قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کی چار قسمیں بنائی ہیں چار قسم بنائی قسم اول کے اندر آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ حضر علیہ اسلام کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے پھر اس قسم کے اندر چار باب بیان کیے اس قسم میں چار باب بیان کیے پہلا باب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی تعریف کی ہے حضور علیہط اسلام کا مرتبہ کیسا بیان کیا ہے یہ پہلے باب کا موضوع ہے پھر اس پہلے باب کے اندر دس فصلے قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالی نے بیان کی دوسرا باب اس میں حضور علیہط اسلام کو جو اعلی درجے کے اخلاق عطا فرمائے تھے اعلی درجے کے اخلاق اور جو خوبصورت صورت حضور اسلام کو عطا فرمائی تھی اس کو بیان فرمایا آپ کے اخلاق آپ کے محاسن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کے جس میں اقدس کا بیان جس میں اقدس کا بیان یعنی دینی دنیاوی جو فضائل تھے ان کو قاضی آز مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جیسے آپ کی بہادری آپ کی سخاوت آپ کی پاکیزگی آپ کے جسم مبارک کی خوشبو آپ کے پسینے مبارکہ کی خوشبو آپ کے خون مبارک کی خوشبو بہت ساری چیزوں کو ستائیس فصلوں کے اندر بیان کیا ستائیس فصلوں میں بیان کیا پھر تیسرا باب وہ مشہور حدیثیں ہیں جو نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی بارگاہ کے اندر عظمت کو بیان کرتی ہیں ان کو بیان کیا اور اس تیسرے باب کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ میں بارہ فصلیں بیان کروں گا بارہ فصلیں بیان کروں گا لیکن بیان آپ نے پندرہ فصلیں بیان پندرہ فصلے کی یہ تیسرا باب پھر اس کے بعد چوتھا باب جو تھا وہ وہ تھا کہ جس میں حضور علیہ السلاط اسلام کے معجزاد کو بیان کیا حضور علیہ السلاط اسلام کے معجزات کو بیان کیا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میں تیس فصلیں بیان کروں گا 30 فصلیں بیان کروں گا یہ تیس فصلیں بیان, بیان کریں گے پھر یہ قسم اول پوری ہو جائے گی کسم اول پوری ہو جائے گی قسم میں ثانی وہ ہوگی کہ جس میں حضور علیہ کے حقوق لوگوں کے اوپر کیا ہے حقوق لوگوں پر کیا ہے اس کو بیان کریں گے الحمد للہ ہمارا قسم اول پورا ہوا اس میں اول یہ پوری ہو گئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حضور علیہ اسلام کے اخلاق حسنا پیاری پیاری صورت حضور علیہ و اسلام کی فضائل و کمالات میں حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے جو معجزات ہیں ان کو بھی ہمیں بیان کرنے کی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اب جو باب ہے وہ انتہائی قیمتی باب ہے کہ جس میں حضور علیہ السلاطلام کے حقوق لوگوں پر کیا ہیں اس کو قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرمائیں گے وہ کیا ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم عبارت پڑھ لیں کیونکہ اس عبارت کی بڑی برکتیں ہیں عبارت کی بڑی برکتیں ہیں کہ شفا شریف کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور علامہ رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی برکت سے مشائق یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرماتا ہے عبارت پڑھنے پھر اس کے بعد جو اگلی قسم ہے اس کا خلاصہ میں وذهب غير واحد من العلماء في تأذير هذا الحديث وظهور معجزة نبينا عليه السلام إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيير فيه ولا التحيل عليه ولا التشبيه فإن غيرها من, من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء تمعوا في التخيير بها على الدعفاء كإلقاء الصحرات حبالهم معسيهم وشبه هذا مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للصحر في التخييل فيه عمل فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعرضات كما لا يتم لشاعر ولا لخطيب أن يكون شاعراً أو خطيباً بترب من الحيال والتمويه والتأويل الأول أخلص وأرضى وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض الجفن عليه ويغضى ووجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة وأن المعارضة كانت في مقدور البشر فصرف عنها أو على أحد مذهبي أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه وبين المذهبين فرق بين وعليهما جميعا فتركوا العربي الإتيان بما في مقدورهم أو ما هو من جنس مقدورهم ورضاهم بالبلاء والجلاء والصباء والإذلال وتغيير الحالي والسلب النفوس والأموال والتقرير والتوبيخ والتعجيز والتهديد والوعيد أبين آية للعجز عن الإتيان بمثله والنقول عن معاردته وأنه منع عن شيء هو من جنس مقدورهم وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعاني الجوين وغيره قال وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفآل البديعة في أنفسها كقلب العصى حية ونحوها فإنه قد يسبق إلى بار النظر بدارا إلى أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزيّة معرفة في ذلك الفني وفضل علم إلى أن يرد ذلك صحيح النظري وأما التحدي للخلائق في مئين من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتوا فلم يبقى بعد التوفر الدباع على المعارضة ثم عدمها إلا من الله الخلق عنها بمثابة ماد و قال نبيون اياتي ايمنع الله القيام عن الناس ما مقدرتهم عليه واذطفاء الزمانتي عنهم فكان ذلك وعجزهم الله تعالى عن القيام لكان ذلك من ابهر ايتين واظهر دلالتين وبالله التوفيق دوسری قسم جو قاضی اعظم المالکی رحمت اللہ تعالی بیان فرمائیں گے اس میں قاضی اعظم المالکی رحمت اللہ تعالی حضور علیہط اسلام کے جو لوگوں پر حقوق ہیں اس کو بیان فرمائیں گے اور اس میں بھی چار باب ہیں اس میں بھی چار باب ہیں نمبر ایک حضور علیہ السلاط اسلام پر ایمان لانا اس کی فرضیت حضور علیہ السلاط کی اطاعت کا واجب ہونا اور آپ کی سنت کی اتباع کرنے کا ضروری ہونا اس کا بیان ہوگا اس میں پانچ فصلے بیان کریں گے پانچ فصلیں بیان کریں گے اور دوسرے باپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی خیر خاہی کا لازم ہونا آپ کی خیر خاہی کا لازم ہونا اس میں چھ فصلے بیان کریں گے تیسرے باپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر معاملے کی تعظیم لازم ہے ہر معاملے کی تعظیم لازم ہے آپ کی توقیر لازم ہے اور آپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ لازم ہے اس کو بیان کریں اس میں سات فصلے ہیں اور چوتھے باپ کے اندر حضور علیہ اصلاح اسلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اس کا فرض ہونا اس کی فضیلت اس کو بیان کریں گے اور اس میں دس فصلے ہیں یعنی ٹوٹل ان کے مطابق اس کے اندر انتیس فصلیں ہیں پانچ چھ سات پانچ اور چھ گیارہ گیارہ اور سات اٹھارہ اور اگلی جو دس فصلیں ہیں تو اٹھائیس فصلیں ہوئے اس میں اٹھائیس فصلیں ہوئے کہ حضور علیہ السلاط اسلام پر ایمان لانے کی فرضیت آپ علیہ السلاط اسلام کی محبت کا لازم ہونا آپ علیہ السلاط اسلام کے معاملات کی تعظیم کرنا اور آپ علیہ السلاط اسلام پر درود پاک پڑھنے کا حکم یہ تمام کی تمام اہم ترین چیزیں ہیں جس کو قاضی آزمال کی رحمۃ اللہ تلاڑے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کریں گے اور اس میں صحابہ کرام علی اردوان کیسے حضور علیہ اسلام سے محبت کیا کرتے تھے حضور علیہط اسلام کی سنت کی پیروی کیسے کرتے تھے اور حضور علیہط اسلام کی تعظیم و تقریم کیسے کرتے تھے ان تمام چیزوں کو قاضی اعظمال کی رسمۃ اللہ تلاڑے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں قاضی اعظم مالک رحمۃ اللہ علیہ کی برکت عطا فرمائے اور جو اب تک پڑا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تھوڑی سی عبارت مزید ہے اسے سن لیجیے فرماتے ہیں <تصفيق> وقد غاب عن بعض العلماء وجوه ظهور آياته على سائر آيات الأنبياء حتى احتاج للعذر عن ذلك بدققه افہام العرب وذكاء البابها وغفور عقولها وأنهم أدركوا المعجزة فيهم بفتنتهم وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبير بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم وجوز عليهم السامريك ذلك في العجل بعد إيمانهم وعبد المسيح مع عجماهم على صلبه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار لقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه ومع هذا فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولم يسبروا على المن والسلبة واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف بالصامع وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله ذلفا ومنهم من آمن بالله وحدهم من قبل الرسول بدليل أقله والصفاء لبه وَمَا جَاءَ أَحْمُ الرَّسُولُ بِكِتَابِ اللَّهِ فَحَيُّوا حِكْمَتَهُ وَتَبَيَّنُوا بِفَضْلِ إِدْرَاكِهِمْ لأَوَّلِ وَحْدَةٍ مُعْجِزَتِهِ فَآمَنُوا بِهِ وَازْدَادُوا كُلَّ يَوْمٍ إِيمَانًا وَرَفَضُوا الدُّنْيَا كُلَّهَا فِي صُحْبَتِهِ وَهَجَرُوا دِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَقَتَلُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فِي نُصْرَتِهِ وَأَتَى فِي مَعْنَى هَذَا بِمَا يَلُوفُ لَهُ رَوْنَقٌ وَيُعْجِبُ منه لو اشپا وشقی کا فصل تھوڑی سی مشکل تھی اور اس میں کوئی واقعات وغیرہ بھی نہیں تھے لیکن چونکہ یہ علمی باتیں ہیں اور کتاب بڑی بابرکت ہے تو اس لیے ان باتوں کو بیان کرنا یہ بہت ضروری تھا اگرچہ کہ جو طلباء ہیں اہل علم ہے ان کے اندر تو ان کے لیے تو اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن ان شاء تبارک و تعالی آگے جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور علیہ السلاط اسلام کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل صحابہ کرام علی مردوان کے واقعات کی کس طرح حضر علیہ السلاط اسلام کی چیزوں کی آپ کی آپ کے گھر والوں کی آپ کی آل اولاد کی کیسی تعظیم کرتے تھے وہ انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک وطالعہ دلچسپ بھی ہوں گی اور بہت معلوماتی بھی ہوں گی رفتبارک تب و تعالیٰ ہمارا اب تک کا جو پڑا ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آگے اخلاص اور لاہیت کے ساتھ اللہ تبارک و بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم